یہ جو لفظ ہے نا کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بہت خطرناک لفظ ہے ہاں یہ کیوں نکل جانا چاہیے اب آئیے کیا بتائیے اس میں کیا حکمت ہے کس لی ہے ایسا آپ کو تعجب ہوگا کہ مسائل کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے سب حضرات آپ اس کو ذہن میں رکھیں بچے کے کان میں آزا اور اقامت کہنے میں اگر دیر لگے تو بچہ ایک مرگی کی بیماری ہے اس کا شکار ہو جاتا اور ایک قول یہ ہے کہ مرگی کی جو بیماری ہے شیطان کے وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے علامہ امام شطنوفی نے بہجت الاسرار میں لکھا کہ حضور غس اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی بچے یا بڑے کو مرگی ہوتی تو اس کے کان میں سرکار غوث اعظم کا نام لے دیا جائے تو شیطان بھاگ جاتا اس کی مرگی ختم ہو جاتی ہے اب کیا کیا جائے بچہ جیسی پیدا نہلانے دھولانے کے مرد فارغ ہونے کے بعد جو بھی کوئی دیندار آدمی ہو فوراً اس کے دہنے کان میں ازا کہ اور بائیں کان میں اقامت تو وہ شیطان کے وسف سے بچ جاتا ہے اب سنیے حدیث شریف مشکا شریف میں بچہ پیدا ہوتے ہی روتا کبھی آپ نے غور کیا کیوں روتا اور اگر بچہ پیدا ہونے میں نہ روئے سارے ڈار کر ہر کر میں آ جاتے ہیں بچے کو الٹا سیدھا کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ بچہ روئے اس لیے کہ بچے کا پیدا ہوتے ہی رونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نارمل پیدا ہوا آپ پوچھ لیں ڈاکٹر کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد رو نہیں وہ نارمل نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ خرابی اس میں ضرور ہوتی یہ تو طبی مسئلہ اور حدیث شریف میں ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا شیطان کے چھونے سے بچہ روتا ٹھیک اب جب غسل ہو جائے بچے کو پاکی حاصل ہو جائے بغیر کسی تاخیر کے اس کے دہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت اس کو بھی علماء نے لکھا کہ سات مرتبہ اذان کہی جائے چھ مرتبہ اقامت کہی جائے ایک ایک مرتبہ بھی دیں تو یہ ضرورت جو ہے یہ پوری ہو جائے گی ایک بات تو یہ وہ طریقت اس سے انہوں نے ایک اور نقطہ نکالا وہ سنی جی آپ کیا ہے وہ نکتہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ علماء تصور تو حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ اس کی وجہ اصل میں کیا آپ دیکھیے کہ جہاں آزان اور اقامت ہو وہاں جماعت کھڑی ہونا ضروری ازان تو ہوتی اسی لیے نا بھائی آما اقامت ہوتی کہ جماعت کھڑی ہو گئی آزان اقامت اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی جماعت کھڑی ہو گئی اچھا یہ بتائیے کہ بچے کے کان میں اذان کہی جا اقامت کہی جا تو جماعت ہوتی ہے. جماعت نہیں ہوتی جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو جماعت ہے یا نہیں جماعت سے پڑھتے ہیں نہ اس میں اذان ہے نہ اقامت یہ کیا وجہ ہے حالانکہ اذا اور اقامت جو ہے وہ تو جماعت کے لیے ہوتی تو صوفیہ فرماتے ہیں اگر آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ یہ دیکھے کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آدمی کی زندگی بس اتنی ہے ادھر ازاں اقامت ہوئی اور ادھر جماعت کھڑی ہو گئی یہ ہے انسان کی زندگی کا وقفہ اسی میں ایک دوسرے کی ایسی تیسی کرتے ہیں اور اسی میں بےمانی کرتے ہیں اسی میں ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں ایک دوسرے کے دشمنی ہوتی کیا کچھ دنیا میں نہیں ہوتا زندگی اتنی ہے کہ آزان ہوئی اقامت ہوئی اور جماعت کھڑی ہو گئی اس وقفے کے لیے آدمی کتنی برائیاں حاصل کرتا تو صوفیہ کا تصویر جو تصور ہے وہ اس معاملے میں یہ اور یہ سنت ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہو تو دہنے کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تو شیطانی وسوسوں سے اللہ تبارک و تعالی بچے کو محفوظ رکھتا اور اس میں قتم تاخیر نہ کی جائے جی فلان صاحب آئیں گے تو اذان ہوگی وہ آ رہے ہیں تین دن کے بعد وہ دو دن کے بعد کوئی دیندار آدمی اذان کہہ دے چپ چاپ اب وہ اذان کس طرح سے کان میں اس کے اذان کہتے بال لوگ میں نے دیکھا جیسے مسجد میں ازان کہنے بچے کو سامنے کھڑا ان کان میں ڈال کر ازان کہ بھائی ازان نماز کی نہیں ہے تو بچے کے کان میں چک چاپ سے اذان کہہ دو اور ایک کان میں اقامت کہہ دو یہ شرعی ضرورت پوری ہو جائے گی